اس طرح حرام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یمین کا مزدا کھانے پینے والی چیزیں ہی دے دی جائیں گی کیونکہ عام طور پر اس طرح کے جملوں سے کھانے پینے والی اشیاء سے ہی بندہ ہے ٹھیک ہے آپ اگلا مسئلہ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ان المقصود جب قسم کا جو مقصود ہے وہ عموم کا اعتبار کرتے ہوئے حاصل ہی نہیں ہو سکتا میں اعتبار ہو جب عموم کا اعتبار ساقط ہو گیا جن سریف الا شابل عرف عرف کی وجہ سے یہ سا کلام پھر جائے گا کھانے پینے کی طرف بہن نہ تناولعاد کیوں کہ یہ کسی کے اندر اسی کو شامل ہوتا ہے اور اسی کو استعمال ہوتا ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی جو بیوی ہے اس کو یہ کلام شامل نہیں ہوگا یعنی اس کلام کے جیسے بیوی حرام اس پر نہیں ہوگی اللہ بن ہاں اگر اس کلام کے ساتھ اس نے نیت کر لی بیوی کی حرمت کی یعنی بیوی کو طلاق دینے کی ٹھیک ہے تو پھر اس وقت اس بات یہاں کے شاقت کرتے ہوئے عموم کے اعتبار کو نیت کر لی بیوی کو حرام کرنے کی بھی تو تب حرام ہوتے گی اور طلاق ہوتے ہو جائے گی اور طلاق واپسی ہو جائے گی لیکن جب اس نے اس کی نیت کر لی بیوی کو حرام کرنے کی قسم کھا دی تو کان ہے پھر یہ معاملہ ایلا بن جائے گا ایلا تو آپ سمجھتی ہوں گی ایلا کس سے کہتے ہیں جی ایلا کا پتہ بتایا ایلا کسے کس کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر الا کا بتایا تو ٹھیک ہے ہاں تو پھر یہ معاملہ کیا بن جائے گا ایلا کیونکہ کہ ایلا میں بھی تو قسم ہی ہوتی ہے نا یہ قسم بن گئی قسم بن گئی تو یہ معاملہ ایلا والا ہو جائے گا یہ معاملہ کون سا بن جائے گا والا ولاسرف المون یمینشروف <وَالْمشروب> پھر اس صورت میں قسم جو ہے اس کو نہیں پھیرا جائے گا کھانے پینے کے اشیاء کی طرف کلو جواب <وَایَا> یہ سارا کا سارا ظاہر روایہ کے جواب ہے لیکن ہمارے مشاہد یوں فرماتے ہیں پالو یقا طلح کو اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ میرے اوپر دنیا کی تمام حلال چیزیں حرام ہیں تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی بغیر نیت کے غلب استعمالی کیونکہ اکثر اس کا استعمال اسی طرح ہوتا ہے ہر چیز کے جب بندہ اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو غلبہ استعمال استعمال کا غلبہ اسی پر ہے تو پھر اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے ہر چیز ہی آ جاتی ہے ہل فتوا جبکہ فتویٰ بھی اسی پر ہے کزا یم بغی فکل ہی حلال اسی طرح مناسب ہے یعنی کہ طلاق واقع ہو جائے اسی طرح مناسب ہے کہ طلاق واقع ہو جائے کروئے حرام یعنی کہ حلال چیز مجھ پر حرام ہے اس سے بھی کیا ہو جائے گی عرف طلاق واقع ہو جانی چاہیے عرف کی وجہ سے حلال بروئے حرام دل عرف یہ فارسی کے لفظ ہے ٹھیک ہے جی عرف کی وجہ سے اس سے بھی کیا ہو جانی چاہیے طلاق ہو جانی چاہیے مختلف اختلاف اس کے اس میں ہر بردست راست گرم بروے حرام ٹھیک ہے ان النیہ تن اس کے اندر نیت کو شرط قرار دیا جائے گا یا نہیں لیکن ظاہر قول اور سب سے جو اظہر قول ہے سب سے راجی کول ہے وہ یہی ہے کہ اس کو بھی طلاق بنا دیا جائے گا بغیر نیت کے لئے عرف اور کی وجہ سے عرف کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ فارسی کے الفاظ الفاظ ہیں فارسی کے ہر چی بردست براست گیرم بروئے حرام اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی جو چیز میں دائیں ہاتھ میں لوں وہ مجھ پر حرام جو چیز میں دائیں ہاتھ میں لوں مجھ پر حرام ہے تو مشائے کے اختلاف ہے کیا اس سے طلاق کے لیے شرط ہے یا نہیں بغیر نیت کے طلاق جو شخص نے نظر مانی الوفاء بما اسے متعین کر دیا اس پر متعین کردہ چیز کو پورا کرنا واجب ہے متعین کردہ چیز کو کیا ہے پورا کرنا واجب ہے اللہ کا نظر اب اور اگر کسی نے اپنی نظر کو معلق کر دیا کسی شرط کے ساتھ فوری کا شرط پائی گئی تو اب اس پر اس شرط کو پورا کرنا نفس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ حدیث جو ہے وہ بشرطن کل منجز ان دہو اور دوسری بات یہ ہے کہ معلق بشرط فوراً واقع ہونے ہی کی طرح منجز کی طرح اس کے نزدیک امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک مولک بشرط منجز یا منجز فوراً واقع ہونے ہی کی طرح ٹھیک ہے جی دو طرح کی نظروں کے یہاں پر لے کے چڑھے مصنف رحم ایک مطلق اور ایک مقید ایک مطلق اور ایک مقید ایک ٹھیک ہے متعین چیز کی نظر ماننا مثال کے طور پر اور یا مقیت نظر ماننا اور یا نظر کو کسی شرط پر مولک کر دینا جیسے یوں کہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے شفا دے دی ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو مجھ پر ایک سال کے روکے ابھی جی شفا پائی جائے گی شرط پائی جائے مریض پر ایک سال کے آئے روزے رکھنے جناب ضروری ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مطلق ہے حدیث مطلق ہے کہ ہر طرح کی نظر کو پورا کرنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے خواہ وہ نظر مطلق ہو یا مقیم ہو اس لیے امام اعظم ابو نیسم رحم اللہ کے نزدیک مولک بشرط منجزی کی طرح ہے یعنی کہ فوراً ہی وہ واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے منجز ہی کی طرح ہے. یعنی کہ جس طرح دوسری جو نظر ہوتی ہے مطلق مانی جاتی ہے جس طرح اس نظر کو ماننے والے پر اس کا پورا کرنا واجب ہے اور لازم ہے کسی طرح معلق کو بھی پورا کرنا واجب اور لازم ہے اور اگر نظر کو کسی شرط پر مولک کیا گیا پھر وہ شرط پائی گئی تو نظر پورا کرنا واجب ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے آگے جو روایت آ رہی وان نبی حنیفہ والی اس سے یہ بیان فرما دے کہ امام اعظم نے اپنے اسکول سے رجوع کر لیا تھا اور بعد میں فرمانے لگے اگر کسی نے مقید نظر مانی اور یوں کہا یوں کہا کہ اگر تو نے اس طرح کر دیا تو مجھ پر حج فرض ہے اس میں نظر پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا صرف تفارت دینے سے وہ شخص بری ذمہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آگے فرمارے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب ایسی چیز پر نظر معلق ہو کہ نظر ماننے والا شرط کے وقوع پر راضی نہ ہو جب ایسی چیز پر نظر معلق ہو کہ نظر ماننے والا اس شرط کے وقوع پر راضی نہ, نہ ہو مثلاً یوں کہے اگر تو نے شراب پی تو مجھ پر ایک سال کے روزے ہیں یا یو کہ اگر میں نے شراب پی تو مجھ پر ایک سال کے روزے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں یمین کے معنی ہیں کیونکہ اس کا مقصد معلق اور شرط پوری کرنا نہیں وہ چاہتا ہے کہ میں پوری زندگی شراب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں لہٰذا یہ لفظ تو نظر ہے لیکن مانند قسم ہے اس لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اگر پورا نہیں کیا تو اس کے اندر بالکل قسم نہیں کی طرح کفارہ بھی آئے گا لیکن اگر نظر کو ایسی شرط پر معلق کیا جس کا وجود اور وقوع سے پسند ہے ایک تو یہ تھا کہ اس کو اس کا وقوع سے پسند نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ واقعی نہ ہو دوسری یہ ہے کہ اس کو پسند ہے کہ یہ واقع ہو جائے مثال کے طور پہ یوں کہ اللہ تعالی مجھے برس شفا دے دے تو میں ایک سال کے روزے رکھوں گا یا مجھ پر حج فرض ہے یا میں حج کروں گا اتنا یہ صدقہ نکالوں گا تب یہ یمین نہیں ہوگی تب یہ قسم نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس میں یمین کا معنی یعنی نظر اور شرط کے وقوع سے روکنا معدوم ہے یعنی نظر کے وقوع سے روکنا معدوم ہے ٹھیک ہے صاحب ہدایا یہی فرما رہے کہ صورت مسئلہ میں نظر ماننے والے نظر ماننے والے کے نظر ماننے والے کے کول اور یمین دونوں ہونے اور صرف نظر ہونے کے متعلق اس کے ارادے کی بات مانی جائے گی ٹھیک ہے یہ مسئلہ بیان کر دیا تو دو صورتیں آ اگر تو وہ چاہتا ہے کہ یہ کام واقع ہو جائے اور اس پر وہ خوش ہے تب تو یہ نظر قسم کے معنی میں نہیں ہوگی اور اگر وہ اس کے حقوق پر خوش نہیں ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ واقع نہ ہو اس وقت یہ نظر قسم کے معنی میں ہو جائے گی اس وقت یہ نظر قسم کے معنی میں ہو جائے گی اگر نظر پوری نہ کی تو بالکل قسم ہی کی طرح بالکل قسم ہی کی طرح کفارہ آئے گا اس کے بعد مصنف علیہ رحم فرما ممن حلفا اگر کسی شخص نے کوئی قسم کھائی اور ساتھ ہی انشاء اللہ کہہ دیا ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ کہ کہہ دیا تو خلاف قسم کرنے سے وہ شخص حانف نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحلف وقار ان شاء اللہ اکبر جس شخص نے قسم اٹھائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا اور اپنی قسم سے بری ہوگی یعنی قسم منعقد ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی نبی حنیفت رکھے محملہ امام ابو حنیفہ سے روایت آتی ہے کہ انہوں نے اپنے اسکول سے رجوع کر لیا تھا وَقَالَ قَالَ اِن فَالَ تَقَذَا فَالَ <يَحَجَّتُن> پر اگر کسی شخص نے کہا اگر تو نے ایسا کر دیا تو مجھ پر حج فرض ہے ٹھیک ہے یا مجھ پر ایک سال کے روزے یا اتنے مال کا سدقہ تو ذالک تو یمین تو صرف اور صرف کفارہ یمین دینا اس کے لیے کفایت کر جائے گا یہی امام محمد کا کون ہے اور اخرج و بال وفائی اور اپنی ذمہ داری سے وہ نکل جائے گا اگر اس نے پورا کر دیا اس چیز کو جو اس نے مقرر کی تھی یہ اضاک ن شرطن لا یہ اس وقت ہے کہ جب وہ یہ چاہتا ہو، جب شرط ایسی ہو کہ لا کہ اس کے ہونے کا وہ نہ چاہتا ہو مان کیونکہ پھر اس کے اندر قسم کے معنی پائے جائیں گے وہ المنو اور قسم کے معنی کیا ہے وہ رکن وہ نظر نظر ہے وہ بظاہری نظر اور وہ بظاہر کیا ہے نظر ہے اور اسے اختیار ہے اور یمیل جہت شاہ کہ وہ جس طرف چاہے دونوں جہتوں میں سے جس طرف چاہے وہ مائل ہو جائے اسے اختیار ہے خلاف اس صورت کے کہ جب وہ اضاکان شرط جب ایسی شرط ہو ید کوں ہو وہ چاہتا ہو کہ یہ شرط پوری ہو جائے جیسے کہے کہ ان شاء اللہ مریضی اگر اللہ نے میرے مزید کو شفا دے دی ٹھیک ہے تو پھر میں کیا کروں گا ایک سال کے روزے رکھوں گا لیکن کیونکہ یہاں یمین کا معنی معلوم ہے ختم ہے معدوم ہے وہ المن اور وہ ہے رکنا و حادت تفصیل و صحیح اور یہ تفصیل بالکل درست فارا محمد ان شاء اللہ متصلن اگر کسی نے قسم اٹھائی اور ساتھ ہی متصلن انشاء اللہ کہہ دیا تو وہ ہانس نہیں ہوگا نبی صلاح السلام کے اسکول کی وجہ سے مگر یہ کہ ضروری ہے کہ متصل انشاء اللہ کہ اگر فارنگ ہونے کے بعد اس نے ان شاء اللہ کہا تو یہ رجوع کرنا ہے یہ کیا ہے رجوع کرنا ہے فل یمین جبکہ قسم کے اندر کسی قسم کا رجوع نہیں ہو سکتا آزا المرام اللہ علیہ یہ آپ کا تقریباً جو ہے کتاب ایمان یہاں تک ایک نوباب ہو گئے اب بتائیں آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے ادھر سے ہی پڑھنا ہے